جبار کی بند سے قریب ہو کے پڑھا مجھے اس نعت سے ہی بہت ہی زیادہ صفحہ معلوم بہت مزہ آشا کئی بار پڑھ چکا ہوں ہے نا بہت دفعہ ناد پڑھی مجھے ہر دفعہ ایک نیا مزہ نیا نفع دیتا ہے اس میں میں نے یہ بیان کیا تھا قریب کرو گئے دوسرے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ آپ لوگ سن لیتے ہیں بات اور ہم کو سناتے نہیں اب جو کئی بیٹھے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ اس بات کا اہتمام کہ کوئی بات اگر شروع ہو جائے تو اس کو فوراً اس کا اہتمام کریں کہ آواز دوسروں تک بھی پہنچ جائے تو جو اس کا اہتمام کرے گا اس کے کھاتے میں بھی کچھ نہ کچھ آ جائے گا الحمدللہ یہاں تو بات ہوتی ہے کوئی ادھر ادھر کی بات تو نہیں کرتے کچھ فائدہ ہی ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ بعض بعدوں کا تو من مارک بند کر دیتا ہوں پھر دن پر کچھ آ رہا ہوتا ہے تو کہہ دیتا ہوں پھر بعد میں مجھے بھی افسوس ہوتا ہے کہ بات اوروں کو بھی جاتی مگر دوبارہ تھوڑی بات تاکہ اب دوبارہ کہنا بھی چاہو تو زبان بند اوپر سے پٹل کھلتا ہے پٹل کر دیتا چادی چادی وہ دیتے ہیں چابی سو مطلب چادی دیتے ہیں چابی دے دی ہے وہ ٹک ٹک ٹک ٹک کر رہا ہے چاوی ختم بند ہاں یہ مشاہد کے نظر کرم کا سب کا ہوتا ہے انہیں کی دعائیں انہیں کی عنایت نظر کیا کہیں کتنی دفعہ سوچ کے جاتا تھا وہاں کہیں بیان کے لیے کتنی دفعہ ایسا ہوا ایک دفعہ تو نہیں ہوا کہ بہت تیاری کر کے گیا کہ آج یہ من ہو ضرور بیان کرنا ہے ضرور ہی یہ بات کرنی ہے لیکن وہاں جا کے بالکل مختلف من ہو اب بولنا بھی چاہ رہے ہیں تو وہ نہیں آ رہا زبان دن میں آ رہا ہے زبان نہیں چل ان کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا مضمون بیان ہو جائے جب اپنے اوپر بھروسہ کیا مار کھائی اور جب ان سے مانگ کے گئے تو خالی بھی نہیں رہے ملی اپنے پاس تھوڑی کچھ مشاعد کا واسطہ دیتے ہیں کہ اللہ جن لوگوں کا دامن ہاتھ میں تھامانے ان کی برکت سے ان کی دعاؤں کی سب سے ہمیں کچھ دے دیجیے ہمارا بھی کچھ کام بن جائے کچھ کھاتے بھی चल جائے اب جو اپنے اوپر ناز کرنے لگے کہ ہم نے ایسا کیا ہم نے یہ بات بیان کیا تو کیسی بے وقفی کی بات ہے نا پہلے بھی کیا تھا کہ سڑی ہوئی کھاد سے لاخلکو دار پھول پیدا فرماتے اور ذائقے دار پھل پیدا فرماتے اگر کھاد کو منہ میں رکھو تو تھو کرے رکھے گا بھی نہیں لیکن اگر تک بھی کیا تو تھوکے گا اور اسی سے نکلا ہوا پودا خوش رنگ خوش نما خوش ذائقہ پھل خوش رنگ بھی ہے خوش نما بھی ہے خوش ذائقہ بھی ہے خوشبودار بھی ہے خوش کس کا کمال ہے کھاد کے لیے ہم نے نکالا ہے سڑی بدبو دار چیز ہے تیرے اندر سے تو بدبو دار چیز پیدا ہونی چاہیے تھی لیکن نکل رہا ہے کھل جائے گا تو اور ایسے یہ پھول پیدا ہو رہا ہے تو سڑی ہوئی کھاد سے اور مکی سے اور پانی دے دیا حرارت پہنچ لیکن اس کا میٹریئل تو دیکھو سڑی ہوئی کھاد مٹی اور اس سے اللہ تعالی نے کیسا خوش رم پھول کھلایا ایسے خوش نما کے پھولوں کو دیکھ کے طبیعت تازہ ہو جاتی ہے اور کی خوشبو سے روح معطم ہو جاتی ہے یہ کس نے کھلایا اب کھاد کہ یہ تو ہار سے پیدا ہوا کیا بات ہے اخبار کون بھی جو جگر رحمت اللہ علیہ کے استاد تھے سماتے تھے کہ میرے سوال وصل پہ ہم سکوت ہے میں نے اللہ سے سوال کیا کہ اللہ ہمیں آپ دکھائی دے جائیں ہم آپ کو دیکھ لیں آپ کیسے ہیں آپ ہمارے درد ہیں تو ہم آپ کو دیکھنا چاہتے کہا کہ دکھا دیے کچھ بہو انجم جواب خاموشی ہے لیکن نشانیاں پیدا کر دییں گے فی انت سیکھوں گا فلاح سے اور ہماری سب سے بڑی نشانیاں تمہاری اپنے اندر آپ کی کالی بدلی اس میں روشنی کا فضانا کان دیکھو ایسے کان کوئی بنا سکتا ہے آپ کوئی بنا سکتا ہے آپ کان تو دھوپ کی بات ہے کوئی بال بھی نہیں بنا سکتا یہ اس میں تلاش کرو جس ان کے اندر ایک کارخانہ ہے وہ ایسا بڑا کارخانہ ہے سائنسدانوں نے زندگیاں لگا دی لیکن ابھی تک وہ سمجھ ہی نہیں پائے نہ بنا پائے بہت دور کی بات ابھی تک ہی ہو تحقیقات کچھ بھی فائنل نہیں ہے کل دیسی کی کھانا منع تھا آج کہ وہی کھاؤ خود ہی اپنے آپ کو جٹلا دیتے انسان کتنا کمزور ہے دیکھو ابھی ایک کیٹوجینک ڈائٹ نکلی ہے کیٹوجینک ڈائٹ किसी ہمیں کسی نے بتایا اس میں ساری یہی چیزیں جو ڈاکٹر کچھ افسے پہلے منا کرتے سب وہی چیزیں بادام کا آٹا دیسی گھی گوشت اور اصلی مکھن پانی آ رہا ہے سب وہ دیسی ہزار اور سب ڈانے بازیاں کے یہ تیل جو یہ آپ کو کٹن سے دور رکھے گا اور کولیسٹرول نہیں فا سب فیل ہو گیا تھوڑے دن کے بعد آپ دیکھ لیں گے سب سب دیسی گھی پہ لگے ہوئے ہوں گے یہ ہے حالاتوں سے اپنے ہی انتر نشانے ہیں گردہ ہے ہمیں ڈاکٹر صاحب بتاتے تھے نا گردے کے اندر ایک باری سی بلی ہوتی ہے اس سے سارا جو کچھ ہم پیتے ہیں وہ سارا جلی سے ہوتا ہے اور جو فاضل مادہ ہوتا ہے چلی کا کیا کام ہوتا ہے فاضل مادہ وہ خارج کر دیتا ہے وہ کر دیتی ہے اور کارآمد مادا کو روک لیتی ہے اور پھر اس کو بلڈ سرکولیشن کے ذریعے کسی میں پھرا دیتی ہے نا اور اس میں جو ہے جب, جب وہ آتا ہے و بدل آ جاتا ہے تغیب آ جاتا ہے یعنی اپنی بے احتیاطیوں کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے تو پھر آپ دیکھیے پھر ڈائلسس شروع ہو جاتا ہے اور کوئی اس کا بدل نہیں है? اور ڈائلیسس سے آدمی جو ہے وہ بہت کمزور ہو جاتا ہے اور وہ چیز تو پیدا کر ہی نہیں سکتے है? دنیا میں جو جتنی ترقی کی ہے سائنسدانوں نے انہیں نشانیوں کو دیکھ کے تو کی ہے اب وہ جھیلی انہوں نے کیسے بنائی ڈائلس مشین کے اندر آپ جو ہے تم نے دیکھا ہے نا وہ جو فلٹر چینج کرنے آتا کیسی جھیلی ہوتی وہ گود کی نقل تو بنائی ہے انہوں نے سارا پروسیس جو مشین کا ہوتا ہے وہ گودے ہی کے جو طریقہ کار ہے فلٹریشن کا اس کو مد نظر رکھ کے اس سے سیکھ مشین بنائی یہ جو بڑی بڑی ارتھ موونگ مشین ہوتی ہے جو بڑی بڑی کھدائیاں کرتے ہیں نا اور بڑی بڑی مشینوں سے اور یہ کنسٹرکشن کے کام میں استعمال ہوتی ہے ارتھ موونگ مشین کہتے نا بڑی بڑی جو ہوتی ان کی آپ چال دیکھو چار چار آٹھ اٹھ پیر ہوتے ہیں مشین کے وہ کس کو دیکھ کے بنایا انہوں نے کیکڑوں کو دیکھ کے بنایا کیکڑے کو دیکھو اور اس مشین کو دیکھو یہ جی. وہ وہی وہی ہے یہ <laughs> <laughs> کہتے ہیں کہ ہم نے کیا ہم نے کیا ارے نہ تمہارے باپ دادا بھی کیا یہ وہ بھی نہیں کر سکتے وہ اوپر بیٹھا ہے جس نے جتنی اپل دے دی جس جن چیزوں سے تم نے بنایا ہے وہ تمہارے باپ نے پیدا کیا ہے لوہے نے سختی کی خاصیت تمہارے باپ نے پیدا کی اس نے پیدا کی والے یہ بجلی مقناطی کی طاقت پیدا کرنے والا تو وہ ہے تم, تم استعمال کرنے والے ہو تم نے ذرا سی عقل استعمال کی اتنی وہ اپل بھی دیری ہونی کی ہے ورنہ بہت سے فختی بھی گزرے بہت سے غیر ممالک کے بڑے بڑے پختی گزرے ہیں وہاں بھی پاگل ہوتا ہے ہی جاتے ہیں تو عقل بھی تو وہی وہ دیتے ہیں انہیں بہت پاگل بھی ہے یہ نظام ہوا کے اندر سکل کس نے رکھا بھاری پر جس کے اوپر ऊपर हवा اڑ جاتا ہے اگر अगर ہوا میں में نہ ہو بھاری پر نہ ہو جاز, پچاس لاکھ مشینیں لگا ہوئی زمین پہ گھرا گا پانی کے اندر پانی کے اوپر آ, کشتی کو ٹھہرانے کی جو وہ یہ قانون کس نے بنایا ہوا ہے بتائیے آپ یہ قانون کس کا بنایا ہوا ہے کہ پانی کے اوپر آ, سطح پہ ہلکی چیز ٹہر جاتی ہے بھاری ہوگی تو ڈوب جائے گی یہ قانون کس کا بنایا ہوا تمہارے سائنسدانوں کے باپ نے بنایا ہے <laughs> اتنے بڑے, بڑے بڑے پانی کے جہاز اور سمندر پہ چل رہے ہیں اور کتنے کتنے آٹھ آٹھ سو ایک ہزار کنٹینر اور ہر کنٹینر کنٹینر والا خوش ہو رہا ہے ہر آدمی اپنے فیلڈ کی بات روم کے خوش ہوتا ہے آٹھ سو کنٹینر اور ہزار ہزار کنٹینر صحیح بڑے بڑے جہاز پانی کے اتنا وزن لاد کے چلتے ہیں پانی کے اوپر سمندر کی لہروں کو چیتتے ہوئے ہیں تو یہ طاقت سمندر میں پانی میں کس طرح کی ہے ورنہ ٹو دیں ہم نہیں کیا ہے بتائیے ایسے ہی جو اچھی بات اللہ تعالیٰ کے البارے سب نہیں کہ ہمارا کام بنانے کے لیے کہہ دیتے ہیں شاباش اچھے اچھے بچے ہو ہے نا سال آپ آ گئے تو ہم شروع کریں گے یہ دیکھیے جی ابھی آپ بیٹھ جائیے بعد میں آپ سکون آ گئی ہیں زیادہ لطافت ہے شور نہیں معافی کوئی بات نہیں ہے ٹھیک بات اللہ تعالیٰ معافی چلے یہ ناز شریف کے اشارے ہیں کیا کروں یہ اشعار مجھے بے حد مجبور ہے جی کرتا ہے کہ بار بار یہ اشعار پڑھوں مجبور ہوں میں گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا اس کا مفہوم میں کر چکا ہوں شاید کوئی نیا سننے والا ہو تو اس کے لیے بھی اور ویسے بھی تکرار کرنے سے نفع نفا ہے اس لیے پہلا جو شیر حضرت نے فلمایا اجم کے بیابان سے مسرور ہوں گا گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا اس کی ایک ظاہری حاضری ہے ہرمین شریفین میں جسے ہم لے کے جائیں وہاں تو وہ بھی بڑی سعادت کی بات ہے وہاں حاضری نصیب ہو جائے تو اس کے ظاہری کہانی بھی ہیں کہ میں یہاں اپنے ملک سے ہرمین شریف حاضری دوں مکہ مکرمہ دیکھوں اللہ کا کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزۂ دیکھوں اور وہاں کی زیارت کروں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک ماں ہی اس کے حقیقی ہے اور یہ ہے کہ اجم کا بیاباں اجم کا بیاباں کیوں فرمایا کہ یعنی کاٹو گناہوں کی کاٹو زندگی گناہوں کی کاٹو زندگی سے میں مفرور ہوں گا بھاگوں گا میں اللہ سے مفلت کی زندگی سے میں فرار ہو کر گلستان طہبہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزاروں گا تو گلستانِ طہبہ سے مشرور ہوں گا یعنی دین سے اپنی زندگی کو منور کر دوں گا دین دین پر چل کے اپنی زندگی کو میں راحت قدر بنا لوں گا راحت اجم کے سے مصرور ہوں گا مسرگا گلستان سے پیغ ہوں گا گلستان میں ہوں گا اجم کے بیاب سے ہوں گا ارجن کے بیا باسی مسورا گل تان پیبا سے مصروگا گلتا سے مسرورگا نجیدار گمبت سے مک م میں دار گم بدل سے مت ہوں گا کبھی ہوں گا کبھی گا نار گم بدل سے نہ ہوں گا نار گم بدل سے نہ می نول کبھی سور ہوں گا کبھی نوروں گا کبھی سورگا حجن کے بجاوا سے مسرور گا سے مصرور ہوں گا گناہوں سے مسرورا گنا جو گنا ہونجور گا دوسہ دیشات میں بہتور ہوں گا دوسرے دس سفاس میں ہوں گا گنا سے اپنے میں رنجور گا ye مدینہ اڑے گی ہوا سے جو با مدینہ میں سے مباروں میں مصور رہوں گا میں سے مباروں میں مصور ہوں گا کیسے والے آنا آجانا شروع صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف میں داخل ہوتے تھے تو اپنی چادر مبارک کو اتار لیتے تھے تاکہ مدینہ کے گرد جو ہے میرے کو لگ جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ شریف کی غبار سے ایسی محبت تھی مدینہ شریف سے ایسی محبت تھی کی ہوا اڑے گی مدینہ ہوا سے جینا نئے سے اباروں مستور ہوگا نئے سے غباروں ہوں گا اجن کے بیابان سے ہوں گا گلستا باس متروا نو وے جلے آن کے نو وے جسے آلہ ہن کے گا بجانو ہوں گا بجانگا نیرو بیٹ سننے والا مرد کر کے رو بیٹ سننے والا کر کے بندوں گا بجانگا بندور جگا ارجن کے بیا باس ہوں گا ارجن کے بیا باس مسولگا گا مدینے کے انوار شاہوں تم سے مدینے کے انارشا گو تم سے ترا پا دلو جاترورا ترا پا مدی لے کے انوارشاہ سرل سے مدی لے کے انوارشاہو سڑ سے سرا خالو جان سرا پا دلو جان ہوں گا عجم کے بیابان سے مسرور ہوں گا گلستان پیبان سے مسرور ہوں گا میں ہوں گا خدا کے کرم کا نمنو ہوگا پدا کے کرم کا کبھی دل میں اپنے نمبرو رہوں گا کبھی دل میں اپنے نمبر رہوں گا نمنون ہوگا پدا کے کرم کا دل میں اپنے ہوں گا ہگن کے بیابات مسا گلی میں پہ بات مت رولگا ہر کم ر ہر کر سنت سے چل کر خدا کے کرم سے میں منصور ہوں گا خدا کے کرم سے میں منصور ہوں گا انہیں سنت پہ ہر عمل میں سنت کی ابتدا کرنا یہ کامیابی کا ذریعہ ہے نقش قدر نبی کے ہیں جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے میں صلی اللہ علیہ وسلم سنت ملا ہر عمر میرا سنت سے چند کر میرا سنت سے چند کردا کے کرم मन सूर हूँगा मेरा सुन्नत चल कर उदा के करम से मैं मनसूल होगा کرم سے منسولوں گا بہت کے شنی کے کونے وپا سے بہت کے شہیدوں کے کونے وفا سے سبق لے کپا بند دسوروں گا دستور، یعنی اللہ کا دستور اللہ کا قانون شریعت صحابہ نے تو اپنی جانیں پیش کر دیں دی اللہ کے راستے میں اور اللہ اور اس کے رسول کی عشق و محبت میں اپنی جانیں پیش کر دیں دی اور ہم سے اپنی نفس کی جان نکالی جا رہی ہیں شریعت کو عمل کرنے سے شرما رہے ہیں گھبرا رہے ہیں کس کو چھوڑ رہے ہیں کس کو کس سے جڑ فرماتے ہیں یہ قول دشمن پیمانے دوست میں شکستی زمین کے علب کے بوری وہ باق کی طرح ارے تم نے دشمن یعنی اپنے نفس اور شیطان اور معاشرے کے چکر میں آ کے اپنے اللہ کو چھوڑے ہو اپنے اللہ سے جو وعدہ کیا ہے السطم جو اللہ نے پوچھا اور کہا کہ خالو بلا ہم بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے رب کالو بلا شہید نا ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں اس میں سب کچھ چھپا ہوا ہے کہ ہم آپ ہی کی مانیں گے آپ ہی کیوں کریں گے کیونکہ آپ ہمارے پالنے والے آپ ہمارے پیدا کرنے والے آپ ہمارے ہمیں زندگی دینے والے آپ ہمیں رسک دینے والے آپ ہمیں صحت دینے, دینے والے آپ ہمیں عزت دینے والے اولاد دینے والے مال دینے والے کیا کیا چیز ہے جو اللہ کے سوا کو ہی دیتا ہے اللہ ہی سب کو دیتا ہے سبھی کچھ آپ ہمارے سبھی کچھ ہیں آپ ہمارے سبھی کچھ ہیں تو ہم آپ ہی کے طور کے رہیں گے یہی تو کرنا چاہیے نا پابند دستور ہونا اللہ کی مرضی پر فدا ہو جانا اس قربانی کس کی چاہیے نفس کی وہ نفس کی قربانی ہم اب نہیں دے, دے پا رہے ہیں جیسے دینی چاہیے ہے نا تو یہ میں عہد کے شہیدوں سے سبق حاصل کروں حضرت والا رحمتال ہمارے ہمیشہ جب بھی مدین شریف حاضری ہوئی ہمیشہ میدان عورت میں جا کر بہت رو رو کر یہ دعا فرماتے تھے کہ اللہ شہیدوں کے خون وفا کے سبقے میں ہم کو بھی یہ خون یہ وفاداری نصیب فرماتی ہے آپ پر ہم اپنی جان اپنے مال اپنی عزت آبرو اپنی ہر سال ہم آپ پر خدا کریں کیونکہ یہ سب کچھ آپ ہی ہے جان دی دی ہوئی انہیں کی تھی تو یہ ہے کہ پتہ نہ جان بھی تو کیا احسان کیا آپ نے خود پر احسان کیا بھائی بہت بہت کے شہید سبق بند جو دوسرا مفہوم حقیقی میں نے عرض کیا اس کی بالکل بہترین اور جامع فخر روی اللہ بس لمبا ہے ہنمان شی ولہ <وراده> ہر ماں شیب اللہ سے بھاگ کر اللہ کی طرف بھاگوں گا میں پانچ سب پلے کپا بندور گا مدینے میں جب قلب کو جا تویا مدی میں جب جایا میں من جو منجو گا میں من جو کروں گا میں اگرچہ بغان مدینہ شریف سے تر ہوں لیکن میرے قلب کو جہاں وہاں ہے اور علامت کیا ہے کہ ہر وقت مجھ کو یہ جستجو رہتے میں آپ کھولوں آپ مت من کرو جستجو ہر وقت علامت اس کی کیا ہے جستجو ہر وقت یہ رہے کہ میرا ہر عمل سنت کے مطابق ہو ہے نا اور میرے کسی عمل سے اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو کسی ساتھ بھی میں اللہ کو ناراض نہ ہو جس کو یہ جستجو اور جس کو یہ فکر حاصل ہو گئی اور اس کا غم حاصل ہو گیا سمجھ لو اس کے قلو وہی ہے بیت اللہ سے چپکے ہوئے اور مدینے شریف سے چپکے ہوئے یعنی کہ اللہ سے چپکے ہوئے مدینے میں جب قلب وہ جا چور آیا مدینے میں جب قلب و جا چھوڑ آیا میں مجور ہو کر نہ گا یہ مجوری حقیقت میں جدائی ہی نہیں اگرچہ جسم سے دور ہے لیکن قلب ہو جا وہی ہے میں جب کل وجہ چور آیا میں منجور ہو کر من گا نم کر جو کرو اور بریانی رکھی ہوئی رام بندی ہوگی اور رائتا حضرت والا فرماتے تھے نا دستر پان پہ کبھی کسی کو سوتے نہیں دیکھا ہے نا اس وقت گرین ٹھنڈا پانی اور بریانیاں اور کباب دیکھ کے سب کی نیند ہو جاتی صرف کوئی سوتا نہیں دستر پان میں اگر یہ اللہ کی محبت کے, کے مضامین صحیح معنوں میں اس کی قیمت دل میں ہو جب حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمت اللہ علیہ الہ آباد پرتاب گڑھ میں کل تو آتے تھے کہ حضرت والا مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو رات بارہ بجے کے بعد جوش آتا تھا اور لوگ جو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نادان اور سمجھ ان کی کم ہوتی ہے وہ گھڑی دیکھنا شروع کر دیتے حضرت حلت کو اس قدر تکلیف ہوتی تھی تو فرماتے تھے کہ ہم داستان عشق ہم کس کو سنائے آخر جس کو دیکھو وہی دیوار نظر آتا ہے کتنی تکلیف ہوتی تھی حضرت کو کہ جب حضرت کو جو شادہ تھا اللہ کی محبت میں اشار شروع ہوتے تھے لوگ گھڑی دیکھتے تھے تو اس سے حضرت کو بہت تکلیف ہوتی مدین میں جب کن وہ جا چو آیا میں منجور ہو کر نجور ہوگا کی زیارت منک لو پہ افتل کبا کی لارت منک لو پہ افتلام سنت سے نور ہوں گا ہر کھڑا ہے سنت سے پر نور ہوں گا ان پنو سے اصطل ابا سے افطل ہر کھرائے سنت سے, سے تر سنت سے گا مجم کے بیا بات گا اجم کے بیا باس نگا گا پیوا سے مت رولگا ندی دار تم بدل سے مک مول گا ندی دار تم بدل سے مک ما کبھی نوں گا کبھی گا کبھی نور دنیا میں کچھ نظارے ایسے ہیں جن کا کوئی بدل نہیں جیسے بیت اللہ شریف کا نظارہ جیسے گنبد خزرہ روز ہزار دس صلی اللہ علیہ وسلم کا نظارہ جیسے مرشد کامل کا نظارہ ہے نا اور والدین کا نظارہ بھی الگ الگ پر جات ہیں آج تو تیل ہوں ٹھنڈک زیادہ تو نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ پردیس میں تذکرہ وطن میرے منش محبوب رحمت اللہ علیہ کے جنوبی افریقہ کے دسویں سفر نامے کے ملخاط ارشادات اور بیانات پردیس میں تذکرۂ وطن اس کی تشریح ہے کہ دنیا کے پردیس میں آخرت کے وطن اصلی کا تنقید بوڑھی بیوی سے متکلک اس نے سلوک کی ترغیب ایرشید فرمایا کہ جن پر ہم جان دیتے ہیں اگر لڑکا ہے تو گڈا ہو جائے گا اور لڑکی ہے تو گڈی ہو جائے گی اور بڈے میاں بیوی کی گردن راشے سے ہلے گی اگر معنقع کرنا چاہیں گے تو نہیں کر سکیں گے کیونکہ ایک کی گردن نفی میں ہل رہی ہوگی تو دوسرے کی اسباب میں بڈا گردن سے یز یس کر رہا ہوگا اور بڑیا نو نو کا ذریعے ایسے میں گردن کیسے ملے گی کی؟ کیونکہ گٹا جب گردن سے یت یت کا اشارہ کرتے ہوئے معانفہ کرنا چاہے گا تو گڈے کی گردن راشے سے نو نو میں ہل جائے گی اور یوں معانفے کی کوشش ناکام ہو جائے گی تو, تو ایسی چیزوں سے جن پر ایک دن بڑھاپا آنے والا ہے کیا دل لگانا اگر ہے تو اس کا حق تو حق ادا کرو مگر پڑھائی عورتوں کو مت دیکھو اللہ تعالیٰ بیویوں کے محبت پر اجر و ثباب بھی دیتا ہے اور پرائی محبت پر لانت برساتا ہے لہذا لانت ہی مت بنو رحمتی بنو اگر شادی نہیں ہوئی یا اگر کوئی بیوی اگر ہوئی تو بیوی مر گئی دوسری شادی کی کوشش کرتا ہے مگر ناکام ہے توجہ پڑا پر دیکھیں کسی نے پوچھا تمہاری شادی کیوں نہیں ہوئی تو کہا کہ جوان مجھے پسند نہیں کرتی اور میں بڈی کو پسند نہیں کرتا غرض ایسوں کے لیے اللہ کافی علیہ صلاحی کافی ناپدہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے پرائی کو مت دیکھو اور بیویوں سے محبت کرنا تو بہت ہی ثباب ہے خصوصا جب پوری ہو جائے تو اب پتا تلط محبت کرو جوانی میں محبت کرنا کمال نہیں کیونکہ جوانی میں تو طبیعت سے مغلوب ہو کر محبت کرتے ہو اب جب بوڑھی ہو گئی اور محبت کے طبعی تقاضے نہیں ہیں اب ایمان کے تقاضے کا امتحان ہے کیا محبت کرتے ہو یا نہیں بوڑھی بیوی سے اور زیادہ پیار کا اظہار کرو اب اللہ کے لیے بیوی سے پیار کرو کہ میرا اللہ خوش ہوگا کمال طور ہے کہ جب بوڑھا بڑھیا کو دیکھے تو کہے اے میری بوڑیا شکر کی بوڑیا واحی میری گڑیا مخلوط سے محبت کرنا نصف عقل ہے حدیث پاک ہے اور تو ہلن نہ سی نصف لہٰذا اپنی بیوی سے محبت کرنا بہت بڑا ثواب ہے ایک مجبور کو سناتا ہوں دنیا اور آخرت کی مثال اشار فرمایا کہ بچہ جب تک ماں کے پیٹ میں رہتا ہے تو ماں کے پیٹ کی کو سب کچھ سمجھتا ہے لیکن جب ماں کے پیٹ سے دنیا میں آتا ہے تو تعجب کرتا ہے کہ ماں... میں ماں کے پیٹ میں نو مہینے کیسے رہا ماں کا پیٹ کتنا تنگ تھا اور اس کے مقابلے میں دنیا کتنی چوڑی اور فراخ ہے ایسے ہی جب موت آئے گی جی تو مومن کہے گا کہ دنیا جیسی تنگ جگہ میں, میں کیسے رہا ایک ایک جنتی کو ایک پورا عالم ملے گا جس میں باغات نہریں اور محل ہوں گے اور بورے بھی ہوں گے اور سب سے بڑھ کر اللہ کا گٹار جن لوگوں کو دنیا گزارنا مشکل معلوم ہوتا ہے وہ یہ سوچے ماں کے پیٹ میں کیسے تھے نہ وہاں پنکھا تھا نہ کوئی ایئر کنڈیشن تھا نہ کوئی, کوئی گاڑی تھی نہ کوئی سائیکل بھی نہیں تھی وہاں یہاں <laughs> <شو laughs> دنیا میں اللہ نے کتنی نعمتیں دی کتنی راحت ہے یہاں سانس بھی لے رہا ہے ماں کے پیٹ میں تو ہوا بھی نہیں ہے بچہ جب باہر آتا ہے جب سانس دیتا ہے کیسی قدرت اللہ تعالیٰ کی دے ماں کے پیٹ میں سانس نہیں لے سکتا بچہ بلکہ اس کے اوپر ایک جھلی ہوتی ہے اس کے, اس کے بار بار سب پانی پانی پانی کے اندر پلتا ہے بچہ بچہ پانی کے اندر پلتا ہے دیکھئے سب پانی ہوتا ہے اور ایک اوپر اس جھلی ہوتی ہے وہ جھلی اس کو روکے رہتی ہے پانی کو اور ناپ کے ذریعے اس کی غذا اللہ تعالیٰ پہنچاتے ہیں نالی لگی ہوتی ہے نمو سے ساتھ ہے نا بھائی آپ تو جانتے ہیں صحیح بات ہے نہیں ڈاکٹر ہیں یہ بتا دیں بچے کے, لید کے لید پانی ہوتا ہے نا اور اس میں جو کچھ گندا خون اور سب کچھ اس کے اندر پلتا ہے لیکن ایک جلی ہوتی ہے اور اس کے اندر بچہ محفوظ رہتا ہے لیکن نہ ہوا ہوتی ہے نہ آکسیجن ہوتی ہے نہ کچھ ہوتا ہے اور سب چیزیں اس کی جسم میں بن رہی ہوتی ہے یعنی ایک ہی حق ساری جسم کی الگ الگ چیزیں ہزاروں چیزیں جسم کی ہڈی اور کھال اور گوشت اور بال اور آنکھوں کے اجزا اور دانت اور ناک اور اس کا نظام اور دماغ اور دل اور, اور گردے اور پھیپڑے اور سب چیز ایک ساتھ بن رہی ہوتی ہے ایک ساتھ تو کمڑوں کا کھانا ہے بتائیے اس نالی کے ذریعے جو ناف جا رہی ہے اس نالی کے ذریعے کتنی قسم کی جگہیں اللہ اس کو پہنچایا بولو ڈاکٹر صاحب کتنی کچھ کی جگہ کچھ ہے کوئی عادت ہے کہ کتنی چیزیں انسان کے جسم میں ایلیمنٹ کتنے ہیں کچھ ادھر بہت تو ہے کتنی ہے بتاؤ نا پڑھائی کی ہے تم نے گنتی ہوتی ہے نا ارے کچھ پڑھا بھی ہے کہ ایسی ارے ہم نے بہت زمانے پہلے پڑھا تھا کوئی یاد نہیں رہا یہ انسان کے جسم میں کتنے ایلیمنٹس ہوتے ہیں ہیں نہیں وہ تو جو اجزاء ہیں وہ تو بنیادی چیزیں ہیں لیکن اس کے اندر جو ایلیمنٹس ہیں لوہا تانبا پانی میں تانبا ہوتا ہے کیا میگنیشیم ہوتا ہے کیلشیم ہوتا ہے تانپا ہوتا ہے لوہا ہوتا ہے چاندی ہوتی ہے اور سونا بھی ہوتا ہے کسی حد تک سونا بھی ہوتا ہے اب یہ سونا جی سونا یعنی کہ बैक سینکڑوں اور وہ سب کے سب اس نالی سے بیک پر ہڈیاں بھی بن رہی ہیں भी بھی بن رہا ہے ہڈی کا گودا بھی بن رہا ہے بولو سکتا ہے نا بتائیے کیا شان ہے اللہ جی وہ کتنا بڑا کارخانہ اور کیسے بنتا ہے گندے پانی تفریق گندے پانی <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> اللہ <علیہ وسلم> چلو بھائی اللہ تعالیٰ قبول فرما دے اللہ اپنی مہربانی ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے بس جو آپ مطالعہ اے اللہ ہم پر دونوں جہان کی نعمتیں برسا اے اللہ ہمیں اپنا خاص بنا لیجئے اے اللہ ہمیں اپنے کرم خاص سے اپنا خاص مقبول اور محبوب بنا لیجئے ان کی توفیق نصیب فرما لیجیے جو آپ کو محبوب بناتے ہیں آپ کو مقبول بناتے ہیں اے اللہ ہمارا ہر قدم سنت کے متعلق ہو اے اللہ ہمارا ہر فیڈ ہر قول ہر نیت اے اللہ آپ کی مرضی کے مطابق ہو اے اللہ ایک لمحہ بھی آپ کو ناراض نہ کریں اور اے اللہ آپ ہاں پر فدا کریں آپ ہی پر فدا کریں اے اللہ ہم سب کو اپنا خاص مقرب اور مقبول بنا لیجیے اے اللہ ہم سب کو ہمارے گھر والوں کو ہمارے دوستوں کو ان کے گھر والوں کو اے اللہ کسی کو بھی محروم نہ فرمائی اللہ اپنا جذب خاص نصیب فرما دیجیے یا کریم اپنا جذب خاص نصیب فرما دیجیے جانے میں جلد کر لے رہے میرے جذا بیجا بابرحمت کرتے رہے ہیں شاہجہاں دے رہے ہیں دستک اے دستکے آپ تو ہمیں اپنا بنا ہی لیجیے اللہ کب تک آپ کو ناراض کریں گے کب تک آپ سے غفلت کی زندگی گزاریں گے اے اللہ نفس و شیطان کی کب تک مانیں گے اللہ ہم تو آپ کے ہیں اور آپ ہمارے ہیں ہمیں اپنا ہی بنائے رکھیے اللہ ہمیں گھر نہ جانے دیجیے اے اہ نیشتہ شیطان اور دشمنوں کے نظر سے ہم کو نکال کر اپنا خاص بنا لیجیے اپنی آب و رحمت نے ہم کو چپکا دیجیے اے اللہ ہم سب کو چپکا دیجیے ہمارے گھر کو چپکا دیجیے اللہ ہمارے دوستوں کے گھر والوں کو اور تمام مسلمانوں نے عالم کو اے اللہ اپنا بنا لیجیے اللہ آپ ہمارے بجائیے اور ہم کو اپنا بنا لیجیے اللہ ہماری دعا کو رد نہ فرمائیے اے کریم رد نہ فرمائیے اگر چاہے ہم کسی قابل نہیں ہماری شامت عمل سے ہم اس قابل نہیں کہ آپ سے یہ سب محنت مانگ سکیں لیکن اے میرے کریم مالک آپ کریم بھی تو ہیں پھر آپ کے کرم کو ضرور کہاں ہوگا ہم پر اپنے کرم کو ضرور فرما یا اللہ ہم سب کچھ پیارا مقبول اور خاص بنا اے اللہ لیجیے خط انتہا فرما لیجیے بزرگوں کا دامن تھاما ہے ہم نے کیا تھاما ہے آپ نے تھموا دیا ہے اے اللہ آپ ہی نے تو تھموایا ہے ہم کہاں قابل تھے یا آپ کے پیاروں سے جوڑتے اللہ آپ ہی نے فضل فرمایا کرم فرمایا اب اس کی تکمیل بھی فرما دیجئے ہم میں سے کوئی ایسا نہ ہو جو آپ کا کامل کامل پیارا اور محبوب بن کرنا حاضر ہو اے اللہ آپ کے دربار میں ہم بالکل سجے سجائے سنتوں سے سجے سجائے آپ کی عشق و محبت سے مالا مال حاضر ہو آپ ہمیں دیکھیں تو ہمیں پیار کر لیں اور رازیتملیہ بنا کر ہم سب کو اٹھانا نہیں ملتا اہ دنیا میں بھی ہمیں خیریت و رکھئے اور آصر سے رکھیے اور آصرت میں بھی ہمیں اللہ اپنے اپنے دیدار سے مشرف فرمائیے جنت سے مشرف فرمائیے اے اللہ دنیا میں بھی اے اللہ جو ہماری کی حادتیں ہیں وہ آپ بھی تو پورے کرنے والے ہیں آپ کے سوا کون ہے ہمارا آپ بھی تو پورے کرنے والے ہیں لہٰذا کے دربار میں پھیلائی آپ ہی عنایت فرماتے ہیں ہم آپ ہی سے مانگتے ہیں ہمارا مرکز امید رحمت آپ ہی کا در ہے کسی کے در پہ تو یار یہ نہیں جاتی اللہ ہم آپ ہی سے مانگتے ہیں اے اللہ دنیا کی بھی جتنی جائز حاجت ہے اللہ وہ بھی آپ سے مانگتے ہیں. ہیں. ہیں اللہ بیماریوں کو صحت مانگتے ہیں اللہ برکت مانگتے ہیں اللہ برکت مانگتے ہیں اے اللہ نیک سارے اولاد مانگتے ہیں جو اولاد آپ نے عطا فرمائی اس کی نیکی اور سالحیت مانتے ہیں اے اللہ ہم سب کو اپنا پیار اور مقبول بنا لیے روم جہاں کی نعمتوں سے ہم کو ہمارے گھر والوں کو ہمارے دوستوں کو ان کی گھر والوں کو اور تمام مسلمانوں نے عالم کو روم جہاں کی نعمتوں سے مالا مال فرمائی اے اللہ ہمارے مشاعر کو جزائے جزیرہ تا فرمائی اللہ ہم کو برجان دے خوب فرماتے فرماتے ساتن سعاد متن متضائے تھا ان کے گھر والوں پر خاندان والوں پر قیامت تک کی آنے والی نسلوں پر قبول و رحمتوں کی بارش کرنا ہے برکتوں کی بارش کرنا ہے کرم کی بارش فرمائیے کو کبھی غمن دکھائیے خوشیاں ہی یعنی خوشیاں یعنی دکھائیے اور ان کی قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو ہماری اور ہماری قیامت کی آنے والی نسلوں کو اور یہ اسے یقین کی خط انتہا اللہ اپنا دیوانہ ہم کو بنا لے اور دیوان کر بھی ہم کو بنا دے محمد وآلہ اللہ کر بلا رکھ گیا تھا نا اور جس کا تذکرہ کر رہا تھا وہ یہ عرق آئی میرے ساتھ کر رہے تھے میں ان کے ہاتھ جوڑی تھی بھائی میرے ساتھ ہی کام نہ <laughs> کروں السلام علیکم ورحمۃ اللہ <laughs>